اور اللہ کا ہے جو کچھ اس مانوہ میں ہے اور جو کچھ زمیں میں اور اللہ کافی ہے کارساز